اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لئخوانہم حلما ایلینا ولا یأتون البأس الا قلیلا بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ جنگ میں کم ہی آتے ہیں الموت كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا اس حال مكيوتم هاره یا تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے چنانچہ جب خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھے ہیں تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی تاری ہو پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال غنیمت کے انتہائی حریث بن کر تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگتے ہیں یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وصمجتها كأبهي تك لشكر غاية نحي ورغر يلشكر چڑھائیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش وہ صحرا نشین دیہاتوں میں جا بسے ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ کہنے والے منافقین تھے جو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے پھر کیونکہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے پھر یعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں پھر یہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت کا بیان ہے پھر یا یعنی دوسرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے یعنی مذکورہ خرابیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے بھی وہ محروم ہیں پھر یعنی اپنی شجاعت و مردانگی کی بابت ڈنگے مارتے ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں یا غنیمت کی تقسیم کے وقت اپنی زبان کی تیزی و تراری سے لوگوں کو متاثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت قطعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں پھر یعنی دل سے بلکہ یہ منافق ہیں کیونکہ ان کے دل کفر و انات سے بھرے ہوئے ہیں پھر اس لیے کہ وہ مشرق اور کافر ہی ہے اور کافر و مشرق کے اعمال باطل ہیں جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں یا فہمت اب ہرا بطلان عام علام کے معنی میں ہے یعنی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کر دیا اس لیے کہ ان اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مختضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کر دے بوالے تفسیر فتح القدیر پھر ان کے اعمال کا برباد کر دینا یا ان کا نفاق اللہ پر اللہ پر آسان ہے یعنی ان کا نفاق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی ان کا نفاق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مطلب اللہ تعالیٰ کا پھر یعنی ان منافقین کی بزدلی دو ہمتی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں پھر یعنی بالفرض اگر وہ گروہ کفار دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آ جائیں تو منافقین کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کی بجائے باہر صحرا میں بادیاں نشینوں کے ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہارے بابت پوچھتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں یا لشکر کفار کامیاب رہا یا ناکام پھر محض آر کے ڈر سے یا ہم وطنی کی ہمیت کی وجہ سے اس میں لوگوں کے لیے سخت عید ہے جو جہاد سے گریز کرتے یا اس سے پیچھے رہتے ہیں پھر یعنی اے مسلمانوں تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے پس تم جہاد میں اور صبر و ثواط میں اسی کی پیروی کرو ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا حتا۔ حتیٰ کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا اس کا رباعی دانت ٹوٹ گیا خندک اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً ایک مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہا یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ حکم عام ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتداء ضروری ہے چاہے ان کا تعلق عبادت سے ہو یا معاشرت سے معیشت سے ہو یا سیاست سے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایات واجب الاتباع ہیں سر حشر آیت نمبر ساتھ ان کو تم تحبون اللّہ الیا سورا عل عمران آیتمبر اکتیس کا مفاد بھی یہی ہے پھر اس سے یہ واضح ہو گیا کہ عسوَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے آج لوگ ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں اس لیے عسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے ان میں جو اہل مذہب ہیں ان کے پیشوا امام پیر اور مشائق ہیں اور جو اہل دنیا اور اہل سیاست ہیں ان کے مرشد و رہنما آقا آقا نان مغرب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے زبانی دعوے بڑے ہیں لیکن آپ کو مرشد اور پیشوا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے فعی اللہ مشتق اللہ تعالی فرماتے ہیں تسلیم اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور زیادہ کر دیا من المؤمنین رجال صدقوا معاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کیا شہادت پا گئے مطلب اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی غفم تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے یقیناً یقیناً اللہ بہت مغفرت والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور غزوہ احزاب میں اور غزوہ احزاب میں اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غصے میں لوٹا دیا وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پا سکے اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف <متصفح> یعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ رسول کے وعدے فریب تھے ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ ابتلاع و امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے تمہیں فتح و نصرت سے ہم کنار کیا جائے گا وہ سچا ہے پھر یعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا بلکہ ان کے ایمان میں بلکہ ان کے ایمان میں جذبہ اطاط و انقیات اور تسلیم و رضا میں مزید اضافہ کر دیا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محدسین کا مسلک ہے پھر یہ آیت ان بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس موقع پر جان اساری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے اور انہی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی مارکا پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے جیسے انس بن نظر رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ عہد میں شہید ہوئے ان کے جسم پر تلوار نیزے اور تیروں کے اسی سے اوپر زخم تھے شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پورے سے پہچانا بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پانچ و جامع اخترمیزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک پھر نحبہو کے معنی عہد نظر اور موت کے کیے گئے ہیں مطلب ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے پھر اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروسِ شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سادت کے آرزو مند ہیں اپنی اس نظر یا عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی پھر یعنی انہوں نے قبول اسلام کی توفیق دے دیں پھر یعنی مشرک جو مختلف جہاد سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا دیں اللہ نے انہیں اپنے غیر و غضب سمیت واپس لوٹا دیا نہ دنیا کا مال و مطا ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے کسی بھی قسم کی خیر انہیں حاصل نہیں ہوئی یعنی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچا دیا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صع اللہ عابد حضم الحضیب وحدہ بھوال صحیح حل بخاری حدیث نمبر سترہ سو ستانوے و صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو مطلب ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی اور تعریفیں ہیں ہم لوٹنے والے رجوع کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اس اکیلے نے ہی شکست دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے سفر سے یا حج و عمرے سے واپسی پر یہ دعا پڑھتے تھے اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ اللہ اکبر بھی کہتے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تم ان بنو قريظه کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے۔ وورثتكم اضرهم وديارهم واموالهم واضل لم تطاعوها وكان الله على كل شيء قدير اور اللہ نے تمہیں ان کے زمینوں ان کے گھروں ان کے مالوں اور اس زمین کا وارث بنایا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا۔ اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے جمیلا ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدہ دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارُ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشت مبینتی یضاعف لہا العذاب ضعفین وکان ذالک علی اللہ یسیرا اے نبی کی بیویاں یا بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس میں غزۂ بنی قریضہ کا ذکر ہے جیسا کہ پہلے گزرا اس قبیلے نے نقض عہد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں چلیے اب بنو قریضہ کے ساتھ نمٹنا ہے مجھے اللہ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ اثر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش پچیس روز جاری رہا بلاخر انہوں نے بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا حکم ثالث تسلیم کر لیا کہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گے ہمیں منظور ہوگا چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکیس انزلہ قلعوں سے نیچے اتار دیا و حروہ کافروں کی انہوں نے مدد کی پھر بعض نے اس سے خیبر کی زمین مراد لی ہے کیونکہ اس کے بعد ہی چھ ہجری میں صلہح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا ہے بعض نے کہا کہ مکہ ہے اور بعض نے عرض فارس و روم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فتح کریں گے بور فتح القدیر پھر فتحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نے بھی نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے اس لیے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے اس مطالبے پر سخت قبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جو ایک مہینے تک جاری رہی بلاخر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورہ اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں یہی بات دیگر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نے بھی کہی اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4786 اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالِ عقد میں نو بیویاں تھیں پانچ قریش میں سے تھیں حضرت عائشہ حفصہ ام حبیبہ سودہ اور ام سلمہ اور چار ان کے علاوہ یعنی حضرت صفیہ میمونہ زینب اور جویریہ تھیں اللہ عنہ بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی طرف سے علیحدگی کو پسند کر لینے کے بعد خاوند اسے طلاق دے گا تاہم اگر عورت علیحدگی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہوگی جیسے ازواج ازواج مطحرات رضی اللہ عنہ نے علیحدگی کی بجائے ہر میں رسول ہی میں رہنا پسند کیا تو اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا گیا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 5262 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر 1477 پھر قرآن میں الفاشت معرف بالنام کو زنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے لیکن فحشت نکرہ کو برائی کے لیے جیسے یہاں ہے یہاں اس کے معنی بد اخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے علاوہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ خود بھی مقام بلند خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبت لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں اس لیے انہیں دگنے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اؤمئ من یقولت من کن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اس تو ہم اسے اس کا اجر دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے مردوں کلو ف نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم متقی و پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے آہستگی و نرمی سے بات نہ کیا کرو کہ پھر وہ شخص جس کے دل میں روگ ہو تما و لالچ کریں کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہو تما و لالچ کرنے لگے اور تم سیدھی صاف اچھی بات سختی سے کہا کرو وقرنا في اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کے مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اے اہل بیت بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس طرح گناہ کا وبا دگنا ہوگا نیکیوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر بالفرض آپ کفر کی طرف مائل ہو جاتے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچہتر پھر تو ہم آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا پھر یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے انہیں ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ کر کے انہیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اس کی مخاطب اگرچہ ازواج متحرات ہیں جنہیں امہات المؤمنین قرار دیا گیا ہے لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے اس لیے یہ ہدایات عام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دلکشی نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے بنا بنی اس آواز کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسا لب و لہجہ مت اختیار کرو جس میں نرمی اور لطافت ہو بلکہ قائدے کے مطابق کلام کرو تاکہ کوئی بد بات لہجے کی نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں برا خیال پیدا نہ ہو پھر یعنی بات اگرچہ نرم لہجے کے ساتھ کرنا منع ہے تاہم زبان سے ایسا لفظ بھی نہ نکالنا جو معروف قائدے اور اخلاق کے منافی ہو ان اتقیتنہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ بات اور دیگر ہدایات جو آگے آ رہی ہیں متقی عورتوں کے لیے ہیں کیونکہ انہیں ہی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے جن کے دل خوف الہی سے آری ہیں انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق اور وہ کب ان ہدایات کی پرواہ کرتی ہیں پھر یعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو اس میں وضاحت کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جہان بانی نہیں معاشی جھمیلے بھی نہیں بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سر انجام دینا ہے پھر اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلا دیئے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے یا ایسے انداز سے جس سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلو جیسے بے پردہ ہو کر جس سے تمہارا سر چہرہ بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے بلکہ بغیر خوشبو لگائے سادہ لباس میں ملبوس اور باپردہ باہر نکلو تبرج بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تبرج جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی جب کبھی اسے اختیار کیا جائے گا یہ جاہلیت ہی ہوگی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے چاہے اس کا نام کتنا ہی خوشنما دل فریب رکھ لیا جائے پھر پچھلی ہدایات برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں یہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں پھر اہل بیت سے کون مراد ہیں اس کی تعین میں کچھ اختلاف ہے بعض نے ازواج متحرات کو مراد لیا ہے جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق سے واضح ہے قرآن نے یہاں ازواج متحرات کو اہل بیت یا اہل اہل بیت کہا ہے قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے مثلا سور حود آیت نمبر 73 میں اس لیے ازواج متحرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی سے واضح ہے بعض لوگ بعض روایات کی روح سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج متحرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں جب کہ اول و ذکر ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں تاہم اعتدال کی راہ اعتدال کی راہ اور نقطۂ متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں ازواج متحرات تو اس نثر قرانی کی وجہ سے اور سیدنا علی فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کی اولاد ان روایات کی روح سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں مزید تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر فتح القدیر